ریسرچ میتھڈس کا آج ہم فورٹی لیکچر شروع کر رہے ہیں اس لیکچر میں ہم پچھلا جو ٹاپک تھا اس کو کنٹینیو کریں گے اور پچھلے ٹاپک میں ہم ڈسکس کر رہے تھے رپورٹ رائٹنگ رپورٹ رائٹنگ کے بہت سارے سیکشنس کی بات ہوئی اور وہاں پر لیٹس اباؤٹ دی ایگزیکٹوڈکٹری سیکشنوجی اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سیکشن آتا ہے وہ رزلٹس کا ہے اب رزلٹس کا ایک ہم ٹاپک نام رکھ دیا ہے اب یہ ریسرچر کی اپنی بات ہے کہ اس کا ٹائٹل ریزلٹس لکھتا ہے یا پریزنٹیشن آف دی فائنڈنگز کر رہا ہے یا انالیسز آف دی ڈیٹا ہے اڈ میں ایک ماچ آف ہے ڈفرینس کے کہ ہم نے اس کا ٹائٹل کیا رکھا ہے کرنا ہم نے اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو فائنڈنگز ہے جو ڈیٹا ہے اس کا یہاں پر انے نے کرنا ہے اس انالسس کو مشورہ میرا یہ ہوگا کہ اس انالیسس کو اپنے ابجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کا کریں سو so دیٹ کہ ہم نے جو آؤٹ لائن کیے ہیں آبجیکٹیو ان دا انٹروڈکٹری سیکشن وی شوڈ ٹرائی ٹو میٹ دوز تو کہنے کا بات یہ ہے کہ ہم ان آبجیکٹوس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ڈیٹے کا انالسس کریں گے اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ جب ہم بات کریں تو دیر شڈ بی اسموتھ وچ آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے فگر ضرور ہوں گی لیکن ان فگرس کو ہم نے ان اے میننگ فل وے ان اے نیریٹو وے وتھ دی ہیلپ آف دا لاجک ہم نے پریزنٹ کرنا ہے اس پریزنٹیشن میں ہم سمری ٹیبلس کو یوز کریں گے اب سمری ٹیبلس کو ہم ضرور یہاں پر دیں گے پریزنٹ کریں گے لیکن ہر وہ فگر جو ٹیبل میں لکھی گئی ہے ہم نے ضروری نہیں کہ اس نریشن میں بات کریں دا پوائنٹ از دس اگر اس کی بات ہی کرنی ہے وہ تو ٹیبل میں دیا ہوا ہے تو ہم ہر فگر کو یہاں بات نہیں کریں گے اس میں سے ہم سیلینٹ جو بات نظر آتی ہے اس کی بات کریں گے انٹرپیٹیشن سے مراد یہاں پر یہ انٹرپریٹیشن دی ٹیبل کہ سرٹن تھنگس وچ مائٹ بیئر اور ہڈن اور سرٹن things وچ اے کامن پرسن میں not be able to identify تو وہ چیزیں جو ہے ہم as a researcher ہم نے پریزینٹ کرنا ہے not only کہ ان کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے بلکہ ان انٹرپریٹیشن سے کوئی نتیجہ بھی ہم نے نکالنا ہے سم کائنڈ آف لرسے اور اگر ہم کوئی ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں let's say hypothesis کی ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں سے یہ ڈیٹا ہمیں کیسے اس ہائپوتھس کی ٹیسٹنگ کی طرف لے جا سکتا ہے تو انٹرپرٹیشن کرنی ہے ڈیٹے کی ہر فگر کو ہم نے یہاں استعمال نہیں کرنا ہے اس کو ایک انٹرسٹنگ قسم کا رننگ میٹر جیسے ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے پریزنٹ کرنا ہے جو ڈیٹیل ٹیبل ہیں آبویسلی ہم وہ تو اپینڈکس میں دیں گے لیکن یہاں پر ان کے سمری ٹیبلز کی ہم بات کر رہے تو اس طرح سے جب ہم انالسس کر رہے ہیں تو اس میں یہ دو تین چیزیں ہمیں ضرور سامنے رکھنی چاہیے اپنے آبجیکٹو کو سامنے رکھنا چاہیے پھر جو ہمارے پریزنٹیشن ہے اٹ should بی smooth کائنڈ آف فلو ٹیبلس کو ہم یوز کریں گے اپنی سپورٹ کے لیے لیکن ٹیبل میں دی گئی ہر فگر کو ہم نے ضروری نہیں کہ اس کی ہم بات کریں اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں نکلتی ہیں جس کی طرف ہم کہہ لیجیے ہمارا گول یا آبجیکٹو کی طرف ہمیں لے جائیں آئی تھنک ہمارا ایمفیس ان پہ ہونا چاہیے تو باقی جو ٹیبل ہے وہ آپ چھوڑ دیں اگر ریڈر نے سارا ٹیبل پڑھنا ہوگا تو پڑھ لے گا بٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری فگر ان دا ٹیبل تو ٹیبلز اینڈ چارٹ میں ڈیٹا بینگ ڈسکسڈ اور اپنی جو پروز ہے اٹ should be free from the excessive use of the figures باقی جیسے میں نے کہا کہ جو ٹیبلز ڈیٹیلڈ ہوں گے وہ ہم اخیر میں جا کر اپینڈکس میں دے دیں گے اب جو ہماری ریسرچ ہے اس میں یہ آئیڈیل تو خیر نہیں ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی flaws نہ ہو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی لمیٹیشن کی بات آتی ہے تو یہاں پر ہم اپنی لمیٹیشنس کی بھی بات کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اس میں کوئی خاص خامی رہ گئی ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے تھی ہم اس کی بات کریں گے تو دیر شوڈ بھی سم اس لمیٹیشنس میں کیا چیز ہے می بی سم تھنگ ہیپنڈ ود دی سیمپلنگ کہ ہمارے جو رسپونڈنٹ تھے کسی جگہ پر اگر نہیں ملے تو ان کا پھر ہم نے کیا کیا یا ہاؤ اسی طرح نو no رسپانس کی بات بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور چیز جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ گو سم کائنڈ آف وارننگ ٹو یا ہم یہ بھی نہیں ریڈر کو امپریشن دینا چاہتے کہ ہمیں ایک چیز ہے جو مسنگ ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے ریڈر کہ ہمیں ان چیزوں کا پتا ہے کہہ دوں کہ زیادہ بھی ہم اوور ایفرسائز لمیٹیشن پہ نہیں کریں کیونکہ ورنہ پھر اگر اتنی زیادہ اس میں ہم نے خامیاں ہی بتا دی ہیں تو دین پرابلی آر ریسرچ میں بیکم ویری ڈاؤٹ فل تو لمیٹیشنز ہم بتائیں گے دیٹس پارٹ آف دی ایتھکس اور اس کے بیسس پہ ہماری انٹرپٹیشنس کی بھی لمیٹیشنس ہو سکتی ہیں لیکن اوور بلو نہیں کریں گے اگر اوور بلو کریں گے تو پھر پراببلی ہماری ریسرچ کی جو ویلیو ہے وہ پھر لمٹ ہو جاتی ہے اس سے اگلا ہمارا جو سیکشن ہے وہ کنکلوژ اینڈ ریکمنڈیشنس کا ہے اب کنکلوژ جو ہے کنکلوژ بیسڈ آن دا ریزلٹس اینڈ دین ریکمنڈیشنس دیز آر سجیشن فار ایکشن تو ہم نے انالسس کیا انالسز کے بیسس پہ ہم کنکلوژ نکالیں گے یہ بات میں بہت دفعہ ریپیٹ کی اگین آئیگ Our conclusions uh, must be based on what we have studied. Uh, study so Our logical analysis of the data is likely to lead us to certain kind of conclusions. Any conclusion ke basis par hi hum recommendations دیتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی ریکمنڈیشنس نہیں آئے گی جس کا ہم نے انالسس نہیں کیا جس کے بارے میں ہم نے انفارمیشن کلیکٹ نہیں کی سو آور ریکمنڈیشنس مس ای مرچ آؤٹ آف آور لیٹس اے کنکلوژ یہ بات ضرور تھی کہ کوئی ایسے ایریاز ہیں جو کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو ہم نے اسٹڈی نہیں کیے فیوچر ریسرچرس ہم ان کی طرف کہہ سکتے ہیں کہ دوست شوڈ بیٹر کیئر آف تو کنکلوژ مور ڈیٹیل دین ان دا سمری یہ میں اس سلسلے میں بات کر رہا ہوں جب کہ ہم ایک اسپانسرنگ ایجنسی کے لیے رپورٹ لکھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے ایگزیکٹو سمری دی ہے ایگزیکٹو سمری میں بھی ہم نے conclusions and recommendations دی ہیں لیکن اس سیکشن میں ہم وہ ڈیٹیل سے دے رہے ہیں وہاں ان کو سمورائز کر کے دیا یہاں ہم نے ان کو ڈیٹیل سے دیا ہے. تو رپورٹ انفرنٹ سیکشن واز بیسیکلی فار فنڈنگ ایجنسی بٹ فار یو اگر آپ اپنی تھیسس لکھ رہے ہیں یا اپنا ٹرم پیپر لکھ رہے ہیں تو اس میں جو میں نے پہلے آپ کو سیکشن بتایا ہے ہمیں انہیں کو فالو کرنا چاہیے اینڈ لیٹ می فار دا سیک آف ریپیٹیشن ٹاک اباؤٹ دیز ون بائی ون میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو تھیسز ہے اس کے جو سیکشنز ہیں براڈلی از دا انٹروڈکشن از دا ریویو آف لٹریچر از اے and the operationalization of the اینڈ دی variables آف دی کانسیپٹ ویریبل دین وی ٹاک and then we have analysis of the data your presentation of the findings and then later on we talk about the summary conclusions and recommendations so is tarah se ye 6 7 sections so broadly ye hamari thesis depending upon the, let's say, گائیڈ لائنس آف اے پرٹیکولر یونیورسٹی اور اے پرٹیکولر انسٹیٹیوشن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کچھ جگہ پر ایسے بھی نظر آتا ہے کہ ریویو آف لٹریچر کا سیپریٹ سیکشن بنانے کی بجائے وہ انٹروڈکشن کا حصہ بنا دیتے ہیں اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ سات سیکشن بنائے ہیں یا سات چیپٹرز بتائے ہیں سات سے نو بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں سات سے کم ہو کر چھ بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں سو دیٹ از ہاؤ وی لوک اس کے بعد ہمارا فائنل سیکشن آتا ہے جس کو ہم اپینڈکس کہتے ہیں اپینڈکس میں ہم وہ مٹیریل دیتے ہیں جو کہ ہم مین باڈی میں ہم نے نہیں دیا اس اپنڈکس میں آپ دیٹ کبھی کوئی ڈیٹیلڈ قسم کی لٹس کیلکولیشنس ہیں تو وہ ہم دے دیتے ہیں یا کوئی سبسیڈری قسم کا مٹیریل ہے تو وہ ہم اس میں دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن ہے وہ ہم اس میں دیتے ہیں کہیں کوئی چیک لسٹ بنائی ہے وہ ہم نے دی ہے اگر ہم نے کوئی لیٹر سے اسکور انڈیکس کا کوئی خاص طریقہ بنایا ہے یا بتانا چاہتے ہیں دیٹ وی کوڈ گیو ان دا اپینڈکس سو اینی تھنگ جو ہم سمجھتے ہیں کہ مین باڈی میں دیں تو دیٹ مائٹ لک آڈ تو اس کو ہم پھر اپینڈکس میں دیتے ہیں اچھا یہاں ایک بات مس ہو گئی وہ میں اس کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں کہ جب ہم نے کنکلوژ والا چپٹر ختم کیا تو اس کے فوراً بعد ہمارا دیٹس ناٹ اے سیپریٹ چیپٹر بٹ سرٹنلی ایک چیز ہے جو کہ ہمیں دینا ضروری ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریفرنسز یعنی وہ کتابیں وہ آرٹیکلس وہ جرنلس جو ہم نے اپنی کتاب میں اپنی رپورٹ میں یوز کیے ہیں ان کو سائٹیشن کیے ہیں تو دوز ریفرنس مسٹ بی گھر اس کے ساتھ ویبلوگرافی کی بات بھی ہو سکتی ہے وہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر کہیں ڈیمانڈ ہے کسی پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کی تو پھر آپ دے سکتے ہیں یا کسی فنڈنگ ایجنسی کی ڈیمانڈ ہے تو دین وڈ گیو اوور ہیر اسی طرح سے یہ جو ہمارے آیا جسلے اپینڈیکس کی بات کی اپینڈیکس کے بعد ان مینی کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ اکنالجمنٹ وہاں دیے جاتے دیتے ہیں یہ جو فنڈنگ ایجنسی والے آل دو ہمارے جو تھیسس لکھی ہے اس میں ہم اکنالجمنٹ بہت شروع میں دیتے ہیں ویسے ٹائٹل پیج کے فورن بعد ہم دے دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہمیں فرق نظر آتا ہے اوکے اب یہاں سے ایک ہمارا اور امپورٹنٹ سیکشن ہے آف اوور ریسرچ جس کی طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ریفرنسز کا ہے اب ریفرنسنگ جو ہے اس کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے اب ریفرنسز اور ببلیوگرفی ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے ببلیوگرافی جو ہے از دا لسٹنگ آف دی ورڈ دیٹ آر ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک آف ریسرچ Y, yani, all those uh, topics, ya books, ke jayye, ya writers ke articles, ke jayye, which are relevant to the particular topic. These may have been used in the study or these may not have been used., Lekan, uh, wo ya wo articles, Ya wo dissertations, uh, thesishan, which might be relevant to the topic. ہم ان کو ببلیوگرافی بیبلیو... کہتے ہیں جب ہم بناتے ہیں یا پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم الفا بیٹیکلی ارینج کرتے ہیں بائی دی لاسٹ نیم آف دی آتھر اس کے مقابلے میں جب ریفرنسنگ کی بات کر رہے ہیں تو ریفرنسنگ از ان وے سب سیٹ آف دیبلیوگرافی اٹ انکلوڈس اونلی دوز ریفرینسز اور دوز پارٹس آف دا بلیاگر دا باڈی آف دا ریپورٹ ٹیکس جو ہے اس میں ہم نے ان کو اگر یوز کیا ہے تو وہ ہمارے ریفرنسز کا حصہ بنتے ہیں یہ ریفرنسز جو ہیں ان کو بھی ہم الفابیٹیکلی بائی دا لاسٹ نیم آف دی آتھر ارینج کرتے ہیں میں یہاں پر ایمفرسائز کروں گا کہ ریفرنسز کا دینا ضروری ہے اپنی رپورٹ میں چاہے تھیسس ہے یا, یا ہماری پروفیشنل کی رپورٹ ہے وبلیوگرافی کا دینا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ وبلیوگرافی میں آپ کی لسٹ جتنی مرضی لمبی ہو جائے لیکن ہم جب ان میں سے یوز کر رہے ہیں کچھ ریفرنسز ان آر ان باڈی آف دا رپورٹ تو وہ اس کی ہمیں ڈیٹیل لسٹنگ دینی جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کے دو گولز ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو کہیں سے آئیڈیا بارو کیا ہے یا کہیں سے کوئی کوٹیشن بارو کی ہے تو ہم یہاں پر اس رائٹر کو جہاں سے ہم نے آئیڈیا بورو کیا اس کو ہم کریڈٹ دینا چاہتے ہیں ج کہ یہ جو ہم نے آئیڈیا ہے یہ فلاں سے لیا ہے تو آئیڈیاز فروم ادرس ٹو پر ہم اس کا کریڈٹ ان کو دے کر اس کے اوپر ایک تو یہ گول ہے دوسرا گول یہ ہے کہ ہمارا جو ریڈر ہے وہ اگر اسی سورس پہ پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم پوری انسٹرکشنز پوری ڈیٹیل دیتے ہیں کہ بھائی اس رائٹر کا نام کیا ہے یہ رائٹنگ کب ہوئی کس سال میں ہوئی یہ اگر کتاب ہے تو کتاب کا ٹائٹل ہم دے رہے ہیں کہاں پبلش ہوئی ہے کس نے پبلش کی ہے تو وہ ہم دیتے ہیں اگر کوئی جرنل کا ہے تو ہم جرنل کا بھی پورا ریفرنس دیتے ہیں تو ہمارا دوسرا گول جو ہے ریفرنس دینے کا وہ یہ ہے انیبلنگ دا ریڈرڈ ان کیس وہ ان سورسز پر جانا کوئی چاہتا ہے کیونکہ ہماری جو رپورٹ کو پڑھنے والا ہے اس کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی تو اس کے لیے یہ سیکنڈری سورسز ہوں گے می بی سم to reach ٹو ریچ دا پرائمری سورس تو اس کے لیے ہم پھر یہ پوری ڈیٹیل دیتے ہیں تاکہ اوریجنل ورک آف دیٹ پرٹیکولر رائٹر تو وہاں پر پہنچ سکے تو ریفرنسز دینے کے مختلف سٹائلز ہیں پبلیکیشن مینوول آف اے پی اے ہے اے پی اے امیرکن سائکلوجیکل ایسوسیشن کی بات کر رہے ہیں اسی طرح شکاگو مینوول آف اسٹائل ہے ریبین اسٹائل ہے بہت سارے سٹائل ہیں سوشولوجی والوں کا اپنا سٹائل ہے دے فالو امیرکن سوشولوجیکل ایسوسیشن کا جو سٹائل ہے یہ جو مینجمنٹ جرنلس ہیں اس میں عام طور پر اے پی اے اسٹائل فالو کرتے ہیں اور یہاں پر میرا خیال ہے میں آپ کو اے پی اے کا اسٹائل بتاتا ہوں تو اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں اگر کتاب ہے تو اس کا اپنا سٹائل ہے اگر جرنل ہے اس میں سے آرٹیکل لیا تو اس کا اپنا سٹائل ہے تھیسس ہے تو اس کا اپنا سٹائل ہے ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم نے کمپلیٹ انفارمیشن دینی ہے سو so دیٹ uh, to. نمبر اف ہی اور جیسے کہ میں نے کہا اگین آئی ایم ریپیٹنگ دس ہیز ٹو بی ایلفابیٹیکلی ارینجڈ تو لیٹس look ایٹ اگزامپل ہم کسی کتاب میں سے کوئی مٹیریئل لے رہے ہیں اور وہ کتاب کسی ایک آتھر کی لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے دیں گے جیسے لشین اس کا لاس نیم ہے اس کے بعد ہم نے کاما دیا کاما دینے کے بعد اگر اس کے جو پہلے نام ہیں جس کو ہم انیشیلس کہہ لیجیے تو اس کے بعد ہم انیشیلس دیں گے لاس نیم پورا ہے اس کے بعد ہم نے کاما دیا اس کے بعد انیشل اگر ایک ہے تو اس کے بعد فل سٹاپ دے دیا اگر دو ہے تو ہر ایک کے بعد ہم نے فل سٹاپ دیا اس کے بعد ود ان بریکٹ ہم نے ایئر آف پبلیکیشن دیا ایئر آف پبلیکیشن دینے کے بعد ہم نے فل سٹاپ دیا اس کے بعد جو کتاب کا ٹائٹل ہے وہ ہم نے دیا مثال کے طور پر لشین کی جو کتاب ہے اس کا ٹائٹل ہے مینجمنٹ آن دا ورلڈ وائڈ ویب اب یہ جو کتاب کا ٹائٹل ہے یہ سارے کا سارا ہم اٹائلس میں دیں گے اب تو کمپیوٹر میں ہر چیز آ رہی ہے سو وہ یوز اٹائل اگر کہیں اس قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کتاب کے ٹائٹل کو ہم انڈر لائن کرتے ہیں اور یہ جو اے پی اے کا سٹائل ہے یہ سارے کے سارے لفظ جو ہیں یہ چھوٹے لکھتے ہیں کے اس میں کوئی نام ہو تو وہ بڑے لفظ سے کیپیٹل لفظ سے شروع ہوگا ادروائز یہ سارے کے سارے چھوٹے لفظ آتے ہیں اس میں مثال کے طور پر ولڈ وائیڈ ویب جو ہے یہ نام ہے اس لیے یہ تینوں ہی ڈبلیو ڈبلیو جو ہے وہ سارے کے سارے کیپیٹل آئے اس کے بعد ہم نے فل سٹاپ دیا فل سٹاپ دینے کے بعد ہم دیتے ہیں پلیس آف پبلیکیشن اور پلیس آف پبلیکیشن ہے اینگل ووڈ کلپس نیو جرسی اس کے بعد ہم نے کولن دیا کولن دینے کے بعد پھر ہم پبلشر کا نام دیتے ہیں تو اس کو میں اگر ریپیٹ کروں تو ایسے ہی ہوگا کہ لاسٹ نیم ہے اس کے بعد اس کے انیشلز ہیں اس کے بعد ہم نے ایئر آف پبلیکیشن دیا ود ان بریکٹ دین و فل اسٹاپ دین دا ٹائٹل آف دا بک ٹائٹل آف دا بک ہیز ٹو بی ان اٹیلکس اور یہ سارے چھوٹے لفظ آ رہے ہیں دین وو اٹاک اباؤٹ دا پلیس آف پبلیکیشن کے بعد ہم کولن دے رہے ہیں کولن دینے کے بعد ہم پھر دے رہے ہیں دا اور پبلشر دینے کے بعد ہم دیتے ہیں فل اسٹاپ اس میں جو ایک چیز اور دیکھنے والی ہے کہ جو سیکنڈ لائن ہے یا تھرڈ لائن ہے وہ ہم نے انڈینٹ کی ہے کہ وہ جہاں سے ہم لشین شروع کیا وہاں سے نہیں شروع کی بلکہ اس کو کوئی چار پانچ جو ہے اسپیسیز ہم دے کر پھر ہم نے شروع کیا اور یہ جتنے جو لائنیں ہماری بنائی ہیں ایک لسے سورس کی ایک ریفرنس کی یہ سارے سنگل سپیس میں آ رہی ہیں اس کے بعد اگلا جو ہمارا ریفرنس آئے گا وہ ایک ایک آپ سپیس چھوڑ کر پھر شروع کریں بٹ ود ان دا ریفرنس جو ہیں یہ سارے سنگل سپیس پہ چل رہے ہیں اور ویسے بھی اگر ہم نے جب لائنیں انڈینٹ کرتی ہے دوسری تیسری یا چوتھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیسے کیا ہے وہ انڈیکیٹ کریں گی کہ ایک ریفرنس یہ ہے اس کے بعد نیکسٹ ریفرنس آ رہا ہے اس یہ تھا وہ ایگزامپل تھی جو کہ ایک آتھر کی تھی کئی کتابیں ہیں جو کہ ایک سے زیادہ آتھرس کی لکھی ہوتی ہے ایک سے زیادہ آتھر کی کتاب دیکھیے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ لاس نیم سے شروع کریں گے ہم نیٹ فار اگزامپل اس کے بعد کاما دین وی ہیو دا انشیل کے بعد ہم فل اسٹاپ دیں گے اب ایک نام جب شروع سے آخر تک ختم ہوا تو اس کے بعد ہم کاما دیں گے انیشیل کے بعد ہم نے فل اسٹاپ دیا اب ہم نے نیکسٹ آتھر کا نام لینا ہے اس سے پہلے ہم نے کاما دیا یعنی ایک آتھر کو دوسرے آتھر سے جب ہم سپریٹ کر رہے ہیں تو ویوز قوما دوسرا ہمارا آتھر لٹ وائی وائلی کاما بی فل سٹاپ جے فل سٹاپ اگین کاما اور تیسرا ہے اینڈ سنکار اور اس کے بعد کاما دین ایس فل سٹاپ اچھا یہاں پر یہ دیکھیے اینڈ جو ہے اے اینڈ ڈی اینڈ نہیں لکھا گیا اس کو ہم نے لیسے اس کا جیسے ایک سمبل ہوتا ہے اس طرح ہم نے لکھا ہے یہ یہاں میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ کئی دفعہ ہم جب ٹیکسٹ لکھتے ہیں آپ کی رپورٹ لکھی ہے وہاں پر کچھ لوگ اے این اینڈ کی جگہ یہ سمبل کے طور پر اس کو یوز کر لیتے ہیں دیٹ از ناٹ یہاں پر ریفرنسز اگر دے رہے ہیں تو دو تین چار آتھرز ہیں تو آخری آتھرس کو جب ہم اسے پچھلے آتھر سے سیپریٹ کر رہے ہیں تو وہاں ہم اینڈ یوز کرتے ہیں but not as a and d but with this particular symbol Iske baad baakhi wo cheez we have the year of publication that is uh, 1998 aur ye year of publication humne diya hai let's say bracket mein diya again full stop then we have the title of the book the pleasures of nurturing yee jaysay meinne kaha yee saare ke saare joh hai chhothe lafaz hoonghe except the first joh ورڈ ہے اس کا پہلا جو لیٹر ہوگا وہ کیپیٹل ہوگا باقی سارے اسمال ہو گے اور یہ اٹلیکس میں دیے جائیں گے کے اگین سیم تھنگ ہماری پلیس آف پبلیکیشن لنڈن اس کے بعد کولن پھر اس کے بعد ہم دے رہے ہیں پبلشر تو دس از مور دین ون اور اگر ایک ہی آتھر کی ایک سے زیادہ پبلیکیشن ایک ہی سال میں آئی ہو تو ان کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سیپریٹلی ورنہ ایک ہی آتھر کی ایک سے زیادہ پبلیکیشن ایک ہی سال میں ہوں تو جب ہم نے ٹیکسٹ لکھا وہاں ان کو سائٹ کیا تو ریڈر کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ببلیوگرافی میں کہ ہم نے وہاں کس کس کتاب کو ریفر کیا ہے تو اس کے لیے ہم باقی چیزیں وہی وہ چلتی ہیں سوائے اس کے کہ اس کا جو ایئر آف پبلیکیشن ہے ایک سال میں اگر دو آئی ہیں یا تین آئی ہے تو ایئر کے ساتھ ہم اے بی سی ڈی کر کے ان کو سپریٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل روئے اس کا لاسٹ نیم ہے کوما دین اے اس کا نیشلا ہے فل اسٹاف دین وی ہیو دا ایئر آف پبلیکیشن اور وہ ہم نے کہا تھا بریکٹ میں دیں گے دیٹس 1998۔ اب چونکہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ایک سے زیادہ کتابیں ہیں تو پہلے کو ہم نے اے کر دیا دوسرے کو بی کر دیں گے تیسرے کو ہم سی کر دیں گے باقی جو ہے وہ اس طرح سیم وے تھیئ اگین وی شوڈ ہیو فل اسٹاپ ہیئر نیو یارک میکملن پبلشنگ انٹرپرائزز روئے اے نائنٹین نائنٹی ایٹ بی فل سٹاپ کلاسک کی آرس سین فرانسسکو کیلیفورنیا کولن اور اس کے بعد ہم نے پبلشر کا نام دیا اب ایک یہ تو وہ کتاب ہے جو کہ کسی نے لکھی ہے ایک آتھر نے لکھی ہے یا ایک سے زیادہ آتھر نے لکھی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی کتابیں آتی ہیں جس کو ایک بندے کا بھی نہیں لکھا ہوا بلکہ وہ کتابیں ایسی ہیں وچ آر دی کلیکشنز آفس کلیکشنز آف آرٹیکلس وہ آرٹیکل یا تو مختلف جرنلس میں چھپے ہوتے ہیں یا پھر اس پرٹیکولر کتاب کے لیے اسپیشلی لکھوائے جاتے ہیں دونوں کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مین ٹاپک لیا ہے اس ٹاپک کے اوپر مختلف جرنلز میں مختلف ٹائمز میں لیٹر سے آرٹیکل چھپے ہیں تو سم باڈی ٹرائز ٹو پکمپ اور ود آف کورس پرمیشن آف دی رائٹرز اور پبلشرز ان کو پھر وہ کٹھا کر کے ایک کتاب کی صورت میں کو چھاپ دیتے ہیں تو یہ جو شخص ہے ان سب آرٹیکلس کو کٹھا کرتا ہے اس کو ہم آتھر تو کہیں گے نہیں کیونکہ آرٹیکل تو کسی اور نے لکھے ہیں تو اس کو ہم ایڈیٹر کہتے ہیں تو اس قسم کی کتاب کو ہمارے ریسرچ کی زبان میں بک آف ریڈنگ بھی کہتے ہیں ریڈر بھی کہتے ہیں اور یہ اٹس اے ویری ہینڈی کائنڈ آف سورس بجائے اس کے ساری کتاب پڑھے ایک پٹیکلر ایشو کے اوپر بہت سارے آرٹیکل جو ہیں ایک جگہ پہ اس کو اکٹھے مل جاتے ہیں جرنلس میں ضروری نہیں ہے کہ ان کے وہ ایک جرنل ایک اسپیشل ایشو کسی خاص کام پہ ہو پھر تو ہو سکتی ہے ورنہ ایک سال میں کسی ایک ہی جرنل میں مختلف ٹاپکس پہ آرٹیکل ہو سکتے ہیں یہاں جب کتاب کی بات کریں ایڈیٹوریل ایڈیٹڈ جو بک ہے اس میں ایک پرٹیکلر ایشو کے اوپر سارے کتابوں آرٹیکلس uh, کی کلیکشن ہمیں کٹھی مل جاتی ہے تو اس کا اگر دو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا اگر ریفرنس دینا ہو ایک تو کہیں پوری کتاب کا ریفرنس کی بات آ سکتی ہے دوسرا ہے کہ اس کتاب میں کسی ایک آرٹیکل کی بات آ سکتی ہے یا کسی ایک چیپٹر کی بات آ سکتی ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے تو لیٹس لک ایٹ دیٹ فار ایگزامپل ایک کوئی کتاب ہے پین آتھر کوئی اس کا ہے ایڈیٹر ایک نہیں ہے بلکہ کتنے سارے ہیں تو پہلا تو اسٹائل وہی ہے لاسٹ نیم دین انیشل دین انیشل کے بعد فل سٹاپ دین کاما پھر ہم نے دوسرا آتھر دیا اور پھر اے اینڈ اے ڈی نہیں چوز کیا تیسرا اس کا جو ایڈیٹر ہے اس کا نام دیا میں نے اگر کہیں آتھر کا لفظ بولا ہے تو وہ غلط ہے یہ سارے تینوں کے تینوں ہی جو ہیں وہ ایڈیٹرز ہیں تو ان کا جب ختم ہوتا ہے تو دین پٹ این بریکٹ ایڈیٹر وی ڈونٹ رائٹ دی فل ورڈ وی سمپلیٹ جسٹ لائک ہم نے بریکٹ بند کی فل اسٹاپ دیا اس کے بعد اس کا ایئر آف پبلیکیشن ہے اس کے بعد سیم اس کا پورا ٹائٹل اسٹائل اینڈ سبسٹینس آف تھنکنگ فل اسٹاپ پلیس آف پبلیکیشن دس نیو Colon and then the so, اگر ہم نے ایڈیٹیڈ بک جس کو ہم نے ریڈر کا لفظ یوز کیا اس کو استعمال کرنا ہے تو دس از ہاؤ ویٹ اگر اس کتاب میں سے ہم نے کسی ایک آرٹیکل کو ریفر کیا ہے یا ایک چپٹر کو ریفر کیا ہے تو پھر ہم اس آرٹیکل کا جو رائٹر ہے اس کے نام سے ہم شروع کریں گے اگین پروسیجر از دا سیم وی اسٹارٹ ود لاسٹ نیم آف درٹیکولر رائٹر اس کا ایسے لکھیں گے رائلی فار ایگزامپل رائلی کاما ٹی انشل آف پبلیکیشن وہ ہم نے بریکٹ میں دی اس کے بعد پھر فل اسٹاپ پھر ہم نے دیا اس کے آرٹیکل کا جو ٹائٹل تھا دی سکسیس ان مانیٹرنگ پروسیس یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم نے اس کو اٹائلیکس میں نہیں دیا اور نہ ہی اس کے ارد گرد کوئی ہم نے انورٹڈ کامنس لگائے ہے سکسیس ان مینٹرنگ پروسیس فل اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ان آر ولیمس آر ولیم جو ہے یہ ایڈیٹر ہے اور اس آر ولیم کو ہم نے سیدھا ہی نام لکھا ہے ہم نے لاسٹ نیم سے یہاں نہیں کیا آر بھی ہم نے فار آر مائٹ بیفار رابرٹ تو ہم نے رابرٹ پورا نہیں لکھا اس کو ایبریویٹ کیا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ انیشل ہے اس کے بعد اس کا لاس نیم جو ہے وہ دیا ہے وہ پورا دیا ہے اور اس کے فوراً بعد ہم نے کہا ہے کہ یہ جو آر ویلیم ہے وہ ایڈیٹر ہے اب ایڈیٹر کو ہم نے دیا اور وہ بریکٹ میں دیا اور ایڈیٹر لکھنے کے بعد پھر ہم نے وہ جو ایڈیٹڈ کتاب ہے جس کو میں نے ریڈر کا لفظ یوز کیا یا بک آف ریڈنگ کہا پھر اس کا ہم نے ٹائٹل دیا اور وہ ٹائٹل اسی طرح سے جس طرح سے پہلے ہم مثال میں دیکھ چکے ہیں اس سارے کے سارے چھوٹے لفظ ہیں ہم نے اس کو اٹیلیکس میں دیا ہے اٹیلیکس میں دینے کے بعد ہم نے اس کو فل سٹاپ دیا پھر ہم دے رہے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل ہے اس کتاب میں جو چھپا ہے وہ کس صفحے سے کس صفحے تک چھپا ہے تو وہ ہم دیں گے مثال کے طور پر ہم دو پی پی یہاں یوز کرتے ہیں چونکہ ایک سے زیادہ صفحے ہیں تو پی پی یوز کر رہے ہیں 129 سے 150 تک وہ آرٹیکل اس کتاب میں چھپا ہے اور باقی پھر دا سیم پلیس آف پبلیکیشن نیو ہے اور کولن دے کر پھر جو ہم پبلشر ہے اس کی آپ بات کریں گے دا دس واز اباؤٹ دا بکس نو لیٹس کم ٹو دا میں بھی آرٹیکل لوگوں کے چھپتے ہیں اور ایک تو اپ ڈیٹ چلتے ہیں اور ریسرچز اس میں آ رہی ہیں تو اس کا ہم نے ریفرنس کیسے دینا ہے اس ریفرنس کے لیے اگین وی لک ان ٹو دا رائٹر اور لاس نیم سے ہم شروع کریں گے اور لاس نیم میں مثال کے طور پر یہ جین کوٹ ہے کوما ایس از فسٹ نیم کہہ اس کا جو ہے اس کے بعد کاما دین دوسرا آتھر آ گیا اور دوسرے آتھر اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے کتاب کے لیے دیکھا تھا دین وی ٹرائی ٹو گیو دیئر آف پبلیکیشن بریکٹ میں دیں گے اس کے بعد اس آرٹیکل کا ٹائٹل دیں گے ڈائیورسٹی ان دا ورک فورس اینڈ مینجمنٹ ماڈلس یہ سارے چھوٹے لفظ ہیں اکسیپٹ کے جو پہلا وہ لفظ ہے وہ کیپیٹل آ رہا ہے باقی سارے لفظ چھوٹے آ رہے ہیں اس کے بعد ہم فل اسٹاپ دیں گے فل اسٹاپ دینے کے بعد پھر ہم اس جرنل کا نام دیں گے اور جرنل کا جو نام ہے یہ اٹائلیکس میں آئے گا اور اس میں کتاب کے مقابلے میں یہاں پر یہ بات دیکھیے کہ جب جرنل کی بات کر رہے ہیں تو دس از اے پروفیشنل کائنڈ آف جرنل پروفیشنل جرنلس لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور ان کا ہم نہ تو پلیس آف پبلیکیشن دیتے ہیں نہ ہم پبلشر کی بات کرتے ہیں کیونکہ پلیس آف پبلیکیشن کتاب کے لیے ہے پبلشر جو ہے کتاب کے لیے ہے یہ جو پروفیشنل جرنل ہے یہ ہم اس کا نہیں دیتے ان مینی کیسز آر پبلش بائی دا پروفیشنلس اور یہ لسٹڈ ہوتے ہیں اس لیے ان کا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا ہم کیا دیتے ہیں اس کے ٹائٹل کے بعد کاما دے کر ہم اس کی والیوم دیتے ہیں والیوم فار ایگزامپل فورٹی تھری ہے اور پھر والیوم کے ساتھ ہم نمبر دیتے ہیں والیوم سے مراد یہ ہے کہ ایک سال میں کتنے ایشوز پبلش ہوئے جتنے ایشوز پبلش ہوئے ان سب کو کٹھا کریں گے تو اس کو ہم ایک والیوم کہتے ہیں ایک سال میں چھ ایشوز بھی آ سکتے ہیں ایک سال میں تین ایشوز بھی آ سکتے ہیں ایک سال میں مختلف ایشوز ہو سکتے ہیں تو اس کا جو ہے پہلا جو ہے والیوم ہے فورٹی تھری دوسرا ود بریکٹ ہم نمبر دے رہے ہیں کہ اس والیوم میں فورٹی تھرڈ والیوم جو تھی فورٹی میں چھپی اس کے تیسرے ایشو میں ہمارا یہ جو آرٹیکل ہے جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں کاما it دینے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرٹیکل اس جرنل میں کس صفحے سے کس صفحے تک چھپا تھا سیونٹی ٹو سے لے کر ایٹی تک چھپا تھا اب کئی ایسے لیٹس سے ریفرنسز آتے ہیں جو کہ یہاں پر باقاعدہ والیوم کا لفظ لکھتے ہیں وی او ایل والیوم لکھ کر پھر وہ دیتے ہیں لیکن اے پی اے والے یہ نہیں دے رہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ 43 تھری اسٹینڈ فار دی والیوم 3 از فار دا ایشو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کانفرنسز میں لوگ پیپر پرزینٹ کرتے ہیں کانفرنس کی پروسیڈنگس چھپتی ہیں ان پروسیڈنگس میں جو آرٹیکل چھپے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھیے کیسے سائٹ, میں لے کر جاتے ہیں یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں میں نے پہلے کہا جو آرٹیکل ہم نے دیکھا جرنل کا وہ فلانسے سے فلانسفے تک چھپا ہوا ہے لیکن جب باڈی آف دی میں اس آرٹیکل سے اس کا مٹیریل کوئی کوٹ کر رہے ہیں تو وہاں اگزیکٹلی وہ صفحہ دیں گے جو جہاں پر وہ چھپا ہے ریفرنس میں تو ٹوٹل نمبر آف پیجز دے رہے ہیں کہ لیٹر سے کہ وہ 55 سے لے کر لیٹر سے تک جو تھا اس کا آرٹیکل چھپا تھا جو آپ نے کوٹ کیا ہے اپنی رپورٹ میں یا اس کی طرف آپ نے ریفرنس دیا ہے وہ ہو سکتا ہے سکسٹی پیج سے آپ نے لیا تو باڈی آف دی ٹیکسٹ میں آپ نے ایگزیکٹلی exactly وہ صفحہ دینا ہے جہاں سے آپ نے وہ کوٹ کیا ہے ریفرنسز میں آپ نے وہ ٹوٹل نمبر آف پیجز دینے ہیں کہ کس سفے سے لے کر کس سفے تک وہ پورا آرٹیکل جو ہے وہ چھپا تھا تونک وی شوڈ انڈرسٹینڈ کانفرنس پرسیڈنگ کی بات ہے اس کی مثال ہے لٹس گڈریزی لاسٹ نیم ہے اس کے انیشلز ہیں ایچ اینڈ دین دا سیم پروسیجر وہ پروسیڈنگ چھپی اور اس کا ٹائٹل ہے پاپولیشن پالیسی آف پاکستان اور ایڈیٹر کون ہے اس کا ایڈیٹر لٹ سیتھر ہے اور اس کو ہم نے پورے لفظوں میں لکھا ہے اور پھر ہم کر رہے ہیں کہ پروسیڈنگز آف دی تھرڈ کانفرنس تو پہلے جو تھا پاپولیشن پالیسی آف پاکستان یہ گردیزی کا کوئی آرٹیکل تھا جو اس نے اس کانفرنس میں پڑھا اس کانفرنس کی پروسیڈنگس چھپیں اور وہ چھاپنے کے لیے سم باڈی ایڈیٹیڈ آل دوز اور ہم نے پھر ایڈیٹر کا نام دیا اینڈ دین وہ باقی باتیں وہی چل رہی ہیں اس کا پی پی جو تھا وہ ہنڈریڈ ٹو سیون کہاں چھپا اسلام آباد میں چھاپنے والے کون ہیں لٹ سے پاپولیشن کونسل تھا اس کے بعد ہمارا جو سورسز آف انفارمیشن ہم چلتے ہیں وہ ڈاکٹرل ڈیسٹیشن ہے اب ڈاکٹرل ڈیسیٹیشن کا تقریباً وہی سٹائل ہے جو ہم نے دوسرے ریفرنسز لیے لاسٹ نیم سے شروع کر رہے ہیں فار ایگزامپل چودھری استا لاسٹ نیم ایم اے جو ہے وہ اس کے انیشلز ہیں ایم مائیٹ بی سٹارٹنگ فار اینی اس کے بعد وہ ڈیسٹیشن کب لکھی گئی ڈیسٹ 2004 میں لکھی وہ ہم نے بریکٹ میں دیا اس کے بعد فل سٹاپ چاہیے میڈیکل ایڈوانسز اینڈ کوالٹی آف لائف یہ اس کی تھیسس جو تھی یا ڈیسرٹیشن تھی وہ اس کا ٹائٹل تھا اب اس کے ساتھ ہم لکھیں گے ان پبلشڈ کیونکہ یہ پبلش نہیں ہوئی ان پبلش ڈاکٹرل ڈیسرٹیشن لیٹرس سے کہ وہ ورچوئل یونیورسٹی میں ہوئی تو ہم اس یونیورسٹی کا نام دیتے ہیں جس یونیورسٹی میں وہ ڈاکٹرل ڈیسٹنزینٹ کی گئی سبمیشن ہوئی بیکاز فائنلی اگرچہ لکھنے والا تو ایک کساب ہے لیکن جہاں اس نے وہ سمیٹ کی ہے لکس ایز اے دیٹ از دی پراپرٹی آف اور کہیں سے نہ ملے اسی طرح پیپر ایٹ اے کانفرنس پہلے میں نے بات کی کہ کانفرنس میں پرزینٹ ہوئے پیپر اور اس کی وہ پروسیڈنگ چھپی لیکن ضروری نہیں کہ ہر کانفرنس کی پروسیڈنگس چھپے اگر چھپ گئی ہے تو دیٹ از فائن بٹ سم کسی کانفرنس کی ہو سکتا ہے پروسیڈنگ نہ چھپی ہو تو اس میں اگر کوئی آرٹیکل کسی کو مل گیا میں بھی فیسنیٹنگ کائنڈ تھنگ اور اس میں سے اس نے کوئی ریفرنس دیا تو وہ آتھر کا نام سیم وے لاسٹ نیم سے شروع کریں گے قریشی فار ایگزامپل کی ہوئے اینڈ دین وی ٹرائی ٹو گیو دا اب یہاں پر یئر کے ساتھ ہم نے منتھ بھی دیا اور اس کی ڈیٹ بھی دی ہےجمنٹ یہ اس پیپر کا ٹائٹل ہے اس کو ہم نے میں دیا اور پھر کہا کہ یہ پیپر جو تھا کہاں پرزنٹ کیا گیا پیپر پرزنٹ ایر دی اینول میٹنگ کس کی تھی انٹرپرس کی تھی کہاں ہوئی لہور میں ہوئی اب جیسے کہ میں نے کہا کہ کہیں سے ہم نے جو بھی آئیڈیا لیا وہ چاہے وربل آئیڈیا لیا ہے چاہے وہ پبلشڈ مٹیریل سے لیا ہے چاہے وہ ان پبلشڈ مٹیریل سے لیا ہے جرنل سے آیا ہے ہم نے ہر ایک کا یہاں اکنالج کرنا ہے ریفرنس دینا ہے کریڈٹ دینا ہے کہ اس کا اصل جو آئیڈیا کا پیچھے جو تھا وہ کون تھا تو سم ٹائمس کئی آرٹیکلس یا مینوسکرپٹ لکھے جاتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ پبلش ہوں اگر وہاں سے کوئی ایسی بات آئی ہے تو اس کو بھی ہم نے یہاں اکنالج کرنا ہے فار ایگزامپل کاشور سیم پروسیجر لاس نیم تھاما پھر انیشیل ہے فل اسٹاپ ہے کب کی بات ہے 2005 کی بات ہے اس کے بعد ہم لے رہے ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان دا نائنٹیز یہ کوئی آرٹیکل ہے کسی نے لکھا ہے اس کو ہم نے دیا ڈائس میں اور ساتھ دیا ان پبلش مینوسکرپٹ کہاں سے ملا جیسے ورچوئل یونیورسٹی سے ہمیں ملا تو ہم اس کا ریفرنس اس یونیورسٹی یا اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ اگر سم بڑی وان دیٹ سورس اوکے گو اوور دیئر اینڈ گیٹ اٹ کبھی نیوز پیپر آرٹیکل بھی لوگ لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اور طرح سے دیا جاتا ہے لائک دا نیوز ہی پیکٹ وہ خبر لگی ہے اس کو ہم ریفر کر رہے ہیں تو اس میں ہم وہ خبر کی بات کر رہے ہیں پھر ایئر ہے ڈے ہے اور وہ منتھ بھی ہم دیتے ہیں جو نیوز پیپر ہے اس کا ٹائٹل دیا جسٹ لائک دا ڈون پھر ہم نے پیج اس کا دے دیا اس اخبار کا آج کل کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ ہم بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ انٹرنیٹ سے لیتے ہیں اب انٹرنیٹ سے جو مٹیریل لیتے ہیں ایک تو ہینڈی ضرور ہے لیکن یہ کافی کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں جن کو اس کا ریفرنس دینا نہیں آتا وہ سوائے اس کے جو, جو انٹرنیٹ کا سورس ہے وہ لکھ دیتے ہیں اور جو اصل رائٹر کا نام ہے یا اس کا ٹائٹل ہے وہ کچھ بھی نہیں دیتے تو اس کے لیے جب میں ہم ریویو آف لٹریچر کی بات کر رہے تھے وہاں بھی اس کا میں نے ریفرنس دینے کا طریقہ بتایا تھا آئی ایم جسٹ رپیٹنگ کہ دیکھیے اس کو صرف وہ سائٹ کا نام نہیں آپ دے دیں دیٹ ول ناٹ بی ہمیں اس کا پورا ریفرنس دینا ہوگا فار ایگزامپل احمد قوما بھی اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد کیا تھا ٹیکنالوجی اینڈ ایمیڈیسی آف انفارمیشن اینڈ دین یو رائٹ آن لائن آن لائن بریکٹ میں لکھنے کے بعد پھر آپ بتائیے کہ آن لائن تو ہے تو ہم نے آن لائن پہ جا کر کہاں سے حاصل کرنا ہے اویلیبل آن سچ اینڈ سچ پلیس تو دیٹ از ویری اسینشیل دیٹ وی شوڈ لک انگ اٹ اس کے بعد میں یہ تو تھا ہی ریفرنسز دینے کا جو ہے ہم نے پیچھے جو لگایا اس کی بات کر رہے ہے اب تھوڑی سی گائڈ لائن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ریفرنسنگ اینڈ کوٹیشن ان دی لٹریچر ریویو اب جب لٹریچر ریویو کی ہم کر رہے ہیں لٹریچر ریویو میں ہم بہت سارے آبویسلی لوگوں کی رائٹنگز کو ریویو کر رہے ہیں تو اس میں ہم دو تین چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں ایک تو آتھر کا لاسٹ نیم یوز کر رہے ہیں اور پھر اس کا ہم جیئر آف پبلیکیشن یوز کر رہے ہیں. یہاں پر ایک میں بات بتاؤں کہ ہمارے جو رائٹرز ہیں یا لٹریچر ہے اس میں ہم اس کا نام ہی یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کے جو کرسی نیمز ہیں وہ ساتھ نہیں چلتے لائک ڈاکٹر سو سو اور پروفیسر سو سو نہ اس کے ڈیزگنیشن چلتے ہیں پروفیشنل جو ہمارے رائٹنگ ہیں ریسرچ میں اس میں اس قسم کی بات نہیں چلتی آپ اخبار میں دیکھتے ہیں وہاں یہ جی ساری چیز چلتی ہیں وے بیس دیٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کا لاسٹ نیم چوز کریں گے اور اس کے ساتھ اس کا ایئر چوز کریں گے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے لکھ رہے ہیں رائٹنگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایئر کو ہم نے بریکٹ میں دینا ہے یا ایئر باہر رہے گا مثال کے طور پر دیکھیے رشید ہم کہہ رہے ہیں اور رشید نے کچھ کہا تو رشید ہیز شون لیٹس اے سم کائنڈ آف ریزلٹ تو رشید کے فوراً بعد ہم نے اس کا جو ہے ایئر آف پبلیکیشن دیا ہے اب یہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ریڈر کو اس رشید کا پورا ریفرنس چاہیے تو ہی شڈ گو ٹو دا ریفرینس جو ہم نے لسٹنگ بنائی ہے تو وہاں پر رشید جو ہے اس کا ریفرنس وہاں ملے گا اور رشید کو بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ رشید ہوں لیکن ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کے کے حوالے سے کہ فلان میں جو رشید کی بات ہوئی ہے وہ کون ہے اس نے کیا کہا تو so کہ ہم دیتے ہیں کہ کن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان ریسنٹ اسٹڈیز آف ڈو فیملیز اب ڈو فیملیز کی اسٹڈیز کس نے کی ہے تو وہ سارے کے سارے ہم ود ان بریکٹ دے رہے ہیں اور ہم جو ایک روانی میں ان اسٹڈیز میں کیا چیز آئی ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں اور جب ہم بریکٹ میں دیں گے تو جن اسٹڈیز کو ہم ریفر کر رہے ہیں اس اسٹڈی کرنے والے کا نام دیا اور کاما لگا کر اس کے ساتھ اس کا ایئر دیا اس کے بعد سیمی کولن دی سیمی کولن دینے کے بعد پھر ہم آگے دے رہے ہیں دوسرے آتھر کو اور پھر ہم کہیں گے ریسنٹ اف آف ڈو فیملیز ہم نے ود ان بریکٹ کہا خالد کاما 2004 پھر کاما حمید کاما uh, 2005 یہ دو آتھر کے درمیان میں نے کاما کا یوز کیا آئی تھنک دیر شوڈ بی سیمیکولگ اٹ ہیز بین آگے پھر جو بھی اس کی فائنڈنگز ہیں ہم نے ریویو کرتے ہوئے ان فائنڈنگ کی بات کی ہے اور آتھرس کا جو نام ہے ہم نے بریکٹ میں دے دیا اسی طرح ان ٹو تھاؤزینڈ فور میری اب یہاں پر جو ہے وہ بھی بہار آ گیا اور جو آتھر کا نام ہے وہ بھی باہر آ گیا تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم آپ جو ہے یا ہمارا رائٹر جو ہے وہ کس انداز سے رائٹنگ کر رہے ہے اس انداز سے ہی ہمیں اس کو ریفر کرنا ہوگا نوٹ دی فالوئنگ اب دیکھیں ذرا ود ان دا سیم پیراگراف یو نیڈ ناٹ انکلوڈ دا ایئر ایک ہی پیراگراف میں ایک آتھر کو آپ کر رہے ہیں وہاں اس کا آپ نے دیا. اسی, میں اسی کو دوبارہ کر رہے ہیں دین یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو دیئر سیکنڈ ٹائم وین ورک از آترڈ بائی ٹو آلویز سائٹ بوتھ نیمس ایوری ٹائم اکرز یہاں پر انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے اور یہ خاص طور پر اس لیے کہا گیا ہے کہ کئی آرٹیکلس ہیں یا کتابیں ہیں اس کے ایک سے زیادہ آتھر ہیں اگر دو ہیں تو آپ دونوں کا نام دیجیے اگر دو سے زیادہ ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی اور سٹائل بنتا ہے دو یہ بات یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر دو ہیں تو آپ ایوری ٹائم یو ٹرائی ٹو گو ریفرنس ٹو دیئر پبلیکیشن تو آپ دونوں کا نام دیں گے انکلوڈ اونلی of the first author followed by ایٹ آل تو یہ بات ہو رہی کہ اگر دو سے زیادہ ہے اور 6 سے کم ہے تو پہلی دفعہ تو ان سب کے ہم نام دیں گے جب ان کو ریفر کر رہے ہیں لیکن سیکنڈ ٹائم اگر اسی کو ہم نے ریفر کیا ہے تو سیکنڈ ٹائم پھر ہم سب کے نام نہیں دیں گے تو ہم کیا کریں گے کہ پہلے آتھر کا نام ہم نے لے لیا اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ باقی جو ہیں ان کے ان کی جگہ ہم نے ایٹ آل لکھ دیا وچ مینس اینڈ ادرس یا اینڈ ایسوسیٹس چوتھی بات ہے When the work از آتھڈ بائی سکس اور مور سائٹ اونلی دا سر نیم آف دا فسٹ آتھر فالوڈ بائی ایٹ آل اینڈ دا ایئر فار دی اگر چھ سے زیادہ ہے تو آپ نے پہلی دفعہ بھی جب اس نے لا پہلا جو آتھر ہے جس کا آپ پرنسپل آتھر کہتے ہیں اس کا لاس نیم دیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایٹ آل کر دیا اور یہی اسٹائل جو آپ آگے چلائیں گے پھر بات ہو رہی ہے جوائ جو آخری جو ہے اس کے درمیان میں رکھیں گے اور اس اینڈ کو آپ اے اینڈ ڈی نہیں لکھیں گے بلکہ اس کو جیسے کہ میں نے پہلے کہا جس لائک آپ یوز کریں گے نو no اگر نہیں ہے تو آپ سائڈ دا ٹیکسٹ دا فرسٹ ٹو اور تھری ورڈز آف دی آرٹیکل ٹائٹل اب یہ کئی جگہ پر آسی آتی ہے کہ آتھر نہیں ہے تو آپ اس آرگنائزیشن کا نام لکھتے ہیں یا جو بھی وہاں پر سٹائل ہو اس کے حساب سے کرتے ہیں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے نام نہیں لکھا انونیمس ہے تو پھر آپ ایز اے انونیمس ہی اس کو ظاہر کریں گے کبھی آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ آتھر ہے سارا کچھ ہی ہے تو اس کا ایئر آف پبلیکیشن نہیں دیا گیا اگر ایئر آف پبلیکیشن نہیں ہے تو آپ وہاں پر پھر این ڈی لکھتے ہیں این چھوٹا اور ڈی چھوٹا وچ انڈیکیٹس نو ڈیٹ ہیز بین گیون دس از ہاؤ وی to ٹو لک انس کچھ تھوڑی سی اور بھی باتیں اسی طرح کی ہیں اینڈ آئی تھنک آئی پٹ آل تو so, اس طرح سے آج ہم نے رپورٹ رائٹنگ کا جو بکیہ حصہ تھا وہ ہم نے کور کیا اور ساتھ ہی ریفرنس دینے کا جو اسٹائل ہے اس کی طرف ہم نے بات کی اس طرح سے آج کی ڈسکشن ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ریسرچ میتھڈس کی لیکچر کی سیریز تھی دیٹ آلسو السّلام علیکم